السلام عليكم حديث عائشه رضي الله عنها في زياره النبي صلى الله عليه وسلم بالبقيع ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له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 وہ مقامات جن کی مدینہ منورہ میں زیارت مشروع ہے جن کی زیارت کرنی چاہیے ان میں سے ایک بقی قبرستان ہے بقی قبرستان ایک عظیم قبرستان ہے جس میں بہت سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مدفون ہیں یہ وہ قبرستان ہے جس کی زیارت کے لیے نبی علیہ اصلاط والسلام اکثر و بیشتر تشریف لایا کرتے تھے بقی قبرستان نبی علیہ اصلاط والسلام کے زمانے میں قبرستان بنا ہے اس سے پہلے یہ قبرستان نہیں تھا یہاں پہ درخت ہوا کرتے تھے ان درختوں کو اکھیڑ دیا گیا ختم کیا گیا اور اس جگہ کو قبرستان کی حیثیت دے دی گئی اس قبرستان کا نام بقی ہے یا بقی الغرقد بقی یا بقی الغرقد اور مقبرت البقی بھی کہہ سکتے ہیں کہ بقی قبرستان یا مقبرت و بقیر غرقت لیکن اس کے نام کے ساتھ عام طور پہ اردو بولنے والے بھائی جنرل کا لفظ لگاتے ہیں اور یہ ان کی طرف سے ایک عقیدت ہے محبت ہے لیکن قرآن و حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا اس لیے محبت اور عقیدت میں اتنا آگے نہیں بڑھنا چاہیے کہ آپ زمین کے اس ٹکڑے کو جنت کہیں جس کے جنت ہونے کا ثبوت نہ قرآن سے ملتا ہو نہ نبی علیہ اصلاۃ و کی کسی صحیح حدیث سے ملتا ہو عربی لوگ اس قبرستان کو جنت نہیں کہتے کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اس کے جنت ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے تو اس لیے جی میرے بھائیوں یہ بقی قبرستان ہے جنت کا لفظ اس کے ساتھ استعمال نہ کیا کرے قبرستان بقی ہو یا شہدائے احد کا قبرستان ہو یا پاکستان انڈیا کا کوئی قبرستان ہو قبرستان میں آنے کے تین مقاصد ہوتے ہیں قبرستان میں آنے کے کتنے مقاصد ہوتے ہیں میرے بھائیوں تین پہلے نمبر پہ یہ کہ قبرستان میں جا کر نبی علیہ السلاط اسلام کی سنت پہ عمل کروں گا آپ قبرستان جاتے تھے میں بھی جاؤں گا آپ کی سنت پہ عمل ہوگا دوسرا قبرستان میں جانے کا مقصد قبر والوں کے لیے دعا کرنا ہے قبر والوں کو دعا کا توحفہ دینا ہے ان سے کچھ مانگنا نہیں ان سے کچھ لینا نہیں نہ وہ دینے کی طاقت اور سخت رکھتے ہیں اور قبرستان میں جانے کا تیسرا مقصد قبروں کو دیکھ کر اپنی موت یاد کرنا اپنے بارے میں سوچنا کہ ایک دن مجھے بھی مٹی کے گڑھے میں لوگ ڈال کر چلے جائیں گے دنیا میں میری جو بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں میری بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں میرے جوان جوان بیٹے ہیں یہ ساری چیزیں دنیا میں ہی رہ جائیں گی قبر میں میرے ساتھ نہیں جائیں گی قبرستان میں میرے ساتھ میرا عمل جائے گا اس لیے قبروں پہ کھڑے ہو کے انسان سوچے اپنی زندگی کے بارے میں قبر کی زندگی کے بارے میں تو جو زندگی میں اس وقت گزار رہا ہوں اس زندگی کو اگر مجھے موت آ جائے تو کیا میری قبر میرے لیے جنت بنے گی یا جہنم بنے گی کوئی بھی قبرستان ہو وہاں پہ جانے کا یہی مقصد ہوتا ہے اور یہی تین مقاصد ہوتے ہیں میرے بھائیو امام مسلم رحیم اللہ اپنی حدیث کی مشہور و معروف کتاب میں جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک حدیث روایت کرتی ہیں جس روایت میں نبی علیہ صلاۃ والسلام کے بقی قبرستان کی زیارت کا ذکر ہے آج کے درس میں وہ حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اس حدیث میں قبروں کی زیارت کے آداب بھی بتائے گئے ہیں اور اس حدیث سے ہمارے عقائد کے دیگر بہت سے مسائل کی اصلاح بھی ہوتی ہے جناب عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی علیہ اللہ تو کی باری میرے گھر میں تھی آپ جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی کتنی بیویاں تھیں ایک وقت میں نو ہوا کرتی تھی ویسے گیارہ ہیں ٹوٹل لیکن ایک وقت میں نو سے زیادہ کبھی نہیں رہی تو آپ نے ہر بیوی کی بال مقرر کی ہوتی تھی پہلی رات اس بیوی کے ہاں دوسری اس بیوی کے ہاں تیسری اس, ہاں، اس بیوی کے ہاں انصاف سے کام لیتے تھے بیویوں میں انصاف سے کام لیتے تھے ظلم و زیادتی نہیں کرتے تھے چنانچہ جنابیں عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک رات جب کہ آپ کی باری میرے گھر میں تھی آپ گھر میں تشریف لائے آپ نے اوپر والی چادر اتار کر رکھ دی جوتے بھی اتار دیے اور اپنے پاؤں کے پاس رکھ دیے بن کا کچھ حصہ آپ نے بسر پہ بچا لیا اور لیٹ گئے یہ حدیث کون بیان کر جانکاری ہے جناب ایشا رضی اللہ تعالی عنہا جناب ایشا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلاط اسلام لیٹ گئے تو میں بھی لیٹ گئی کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلاط اسلام نے اتنا انتظار کیا کہ آپ نے جب یہ سمجھا کہ میں سو گئی ہوں تو آپ اٹھ پڑے اپنے نے سے اپنی چادر جو اوپر والی نیچے اتار دی تھی وہ پہنی آستہ آستہ اپنے جوتا پہنا اپنی تے بند ٹھیک کی اور آستہ سے دروازہ کھولا اور گھر سے باہر نکل گئے آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ احساس سو چکی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ جناب آشا کہتی ہیں جب آپ باہر نکل گئے تو میں بھی اٹھ کھڑی ہوئی میں نے کمیز پہنی بڑی کمیز جو ارب عورتیں پیدا کرتی ہیں کمیز پہنی اپنی تہبند ٹھیک کی اپنے سر کے اوپر دوپٹا لیا اور میں بھی باہر نکل گئی نبی علیہ اصلاط اسلام کے بارے میں جناب عائشہ کہتی ہیں کہ آپ بقی قبرستان پہنچ گئے گھر کہاں ہے یہاں پہ اور بقی قبرستان وہاں پہ سارا منظر شکل آپ کے سامنے ہوگا ایسے ہی ہے نا جی ہاں جناب آشا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلاط اسلام کافی دیر بقی میں کھڑے رہے کیوں کھڑے رہے ہوں گے میرے بھائیوں قبروں کو دیکھ کر قبر کی زندگی یاد کرنا کافی دیر کھڑے رہے جناب کے کرفال اتنے ہیں کہ کافی دیر آپ کھڑے رہے اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھائے تین دفعہ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور اہل بقی کے لیے آپ نے تین بار دعا کی یہاں سے یہ معلوم ہوا یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ قبر والوں کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کی جا سکتی ہے اب آپ کہیں گے یہاں پہ ہاتھ نہیں اٹھانے دیتے ایسے ہی ہے یہاں کئی دفعہ روکتے ہیں کہ ہاتھ نہ اٹھائیں جی ہاں اگر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پہ کئی لوگ قبر والے سے مانگتے ہوں کبر والے کو پکارتے ہوں قبر والے کو مختارے کل سنتے ہوں اور اس لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تو وہاں پہ آپ بھی ہاتھ نہ اٹھائیں چاہے آپ نے اللہ سے مانگنا ہو عام طور پہ جو سادہ قبرستان ہے جہاں شرک نہیں ہوتا جہاں قبر والے کو پکارا نہیں جاتا جہاں قبر والے کو مشکل کشا حاجت تلوار نہیں سمجھا جاتا وہاں پہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے میں کوئی حج نہیں ہے لیکن دعا کس کے لیے ہوگی قبر والے کے لیے ہوگی قبر والے سے نہیں ہوگی قبر والے سے دعا آپ کیا کریں گے اللہ نے بتا دیا کہ وہ غافل کہ جن کو بھی اللہ کے سوا پکارتے ہو تمہاری پکار سے غافل ہیں بے خبر ہے انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہیں پہ فرمایا ان لا تگلاسماؤ دعا انہیں اگر تم پکارو تمہاری پکار کو نہیں سنتے کہیں پہ اللہ کہتے ان تگم اس میں منفی قبول جو بھی قبروں میں چلے گئے تمہاری آواز کو نہیں سنتے تو نبی علی السلام بکی قبرستان میں آئے ہیں تین دفعہ ہاتھ اٹھا کے بکی والوں کے لیے آپ نے دعا کی جناب یہ ایسا کہتی ہیں پھر آپ واپس موڑے جناب یہ ایسا کہ آپ واپس موڑے تو میں بھی واپس مڑی آپ نے رفتار تیز کی میں نے بھی رفتار تیز کر دی آپ اور تیز ہوئے میں اور تیز ہو گئی آپ دوڑنے لگے میں بھی دوڑنے لگی حتیہ کہ میں نبی علیہ اسلات اسلام سے پہلے گھر میں پہنچ گئی نبی علیہ اسلات اسلام جب گھر میں پہنچے تو دیکھا کہ جناب ایشا کی سانس پھولی ہوئی ہے پیار سے یا آئش ہو ہشین عائشہ تمہیں کیا ہوا ہے سانس کیوں پھولی ہوئی ہے کیوں ہاتھ رہی ہو جناب عائشہ رضی اللہ علیہ معاملے کو دبانے کی کوشش کی معاملے کو چھپانے کی کوشش کی نبی علی الصلاۃ وسلام نے آگے سے کیا کہا مسلم سیف کی حدیث ہے کہا لتخری او لیرن القیف القبیر ایسا مجھے معاملہ بتا دو کوئی مسئلہ ہے وہ مسئلہ بتا دو اگر تم نہیں بتاؤ گی تو میرا وہ رب بتائے گا جس کے علم سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے جو ہر چیز کو جانتا ہے عقیدے کی صلاح کیجیے میرے بھائیوں نبی علیہ السلاد اسلام یہ نہیں کہا کہ ایشا مجھے پہلے سے معلوم ہے میں تو غیب کا علم جانتا ہوں نہیں آپ کہہ رہے ہیں اگر بتا دو گی تو ٹھیک ہے ورنہ رب بتا دے گا بتائے گا یہ نہیں کہا مجھے معلوم ہے پہلے سے یہ کہا کہ ورنا میرا رب مجھے بتا دے گا جب پہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ کی الفاظ سنے تو انہوں نے کہا بھی ابھی انتل و امی میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں اور پھر نبی علیہ السلاط اسلام کو پوری بات بتا دی تو نبی علیہ السلاط السلام نے کہا عائشہ کیا تم یہ سمتی ہو کیا تمہیں یہ خوف ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ رہے ہیں تمہارے اوپر ظلم کریں گے اس جملے کا کیا مطلب ہے میرے بھائیوں اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ ایشا کیا تم نے یہ سوچا تھا کہ رات تمہاری ہے باری تمہاری ہے تمہیں چھوڑ کے میں کسی اور بیوی کی گھر چلنا چاہوں گا ایسے نہیں ہو سکتا میں کسی بھی بیوی پہ ظلم و جاتی نہیں کروں گا انصاف سے کام لوں گا اور یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ نبی علیہ السلاط یہ چنتے تھے کہ جناب ایشا بھی غیب نہیں جانتی اسی لیے آپ کہہ رہے ہیں ایشا تم یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ کے سور تمہارے اوپر ظلم کریں گے اور اگر جناب ایشا غیب جانتی ہوتی تو انہیں آپ کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں تھی پیچھے اسی لیے گئی ہے کہ خدشہ ہوا یہ سوچنے لگی کہ شاید اللہ کے سو علیہ اسلات اسلام کسی اور بیگ کے پاس چلے گئے تو بہرحال جناب ایشا نے جب پوری بات بتائی تو نبی علیہ السلاط السلام نے آگے سے کیا کہا کہا سوادی رہی تو امام وہ ہیولہ سا جو جا رہا تھا سایہ سا جو جا رہا تھا وہ تم کیوں جو میرے آگے آگے تھا نبی علیہ السلاۃ اسلام اگر حاضر ناظر ہوتے عالمی غائب ہوتے تو تاجب کے انداز میں جناب ایسا کے بتانے پیے نا کہ اچھا تم وہ تھی چلا کہ جب نبی اسلام وکیل سے آ رہے تھے جناب عائشہ آگے آگے تھی اللہ کے سول کے علم میں یہ نہیں تھا کہ ایشا جا رہی ہے جب جناب عائشہ نے بات بتائی پھر آپ حیران ہو کے کہہ رہے ہیں اچھا عائشہ وہ تم تھی اس کے بعد نبی علیہ تو اسلام نے جناب ایشا کو سینے سے پکڑ کے ہلکا سا دھکا سا دیا جناب ایسا کہتی جس سے میں نے تکلیف محسوس کی نبی علیہ السلاط اسلام کو افسوس ہوا کہ جناب ایشا یہ سوچ رہی تھی کہ میں کسی اور بیوی کے گھر گیا ہوں گا اور پھر نبی علیہ السلاط و نے جناب ایشا کی غلط فہمی دور کی اور فرمایا ایشا اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ میں نے سمجھا تھا کہ تم سو گئی ہو ذرتو ان کی میں نے یہ سوچا تھا میں نے یہ گمان کیا تھا کہ تم سو چکی ہو جناب ایشا نگی اسلام کی بیگم آپ کے حجرے میں آپ کے گھر میں موجود ہیں سوئی نہیں ہے اور نبی یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ سو گئی ہیں پتہ چلا کہ نبی علیہ السلا تو عالم غیب نہیں ہے آپ تو آرام آرام سے گھر سے باہر نکلے تھے آستہ آستہ تو جناب ایسا کہ نیند خراب نہ ہو جائے سوئی ہوئی ہے اور وہ جاگ رہی تھی تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ایسا میں نے یہ سمجھا کہ تم سو چکی ہو جبریل علی आए آئے تھے اور جبیل اسلام کی عادت ہے کہ جب تم نے کپڑے اتارے ہوئے ہو تو پھر وہ گھر میں داخل نہیں ہوتے یعنی کہ جناب ایسا نہیں جہاں اوپر والا لباس اتارا ہوا تھا دوپٹہ وغیرہ اتارا ہوا تھا اور وہ لباس پہنا ہوا تھا جو گھر میں عام طور پر اور پہنتی ہے جب کہ غیر مرد گھر میں نہ ہو تو اسلام کہہ رہے ہیں کہ ایسا جبریل آئے تھے اور جب تم نے اپنا لباس اتارا ہوا ہو تو دبیل گھر میں داخل نہیں ہوتے تو انہوں نے مجھے آواز دی میں آسا آسا گھر سے باہر نکلا تو انہوں نے مجھے پیغام دیا انبا کا یا امنوں کا انتسم خلل یا نے مجھے کہا کہ آپ کا رب آپ کو آڈر دے رہا ہے کہ آپ وکیل لے جائیں اور اہل بقیر کے لیے سفار کریں دعائے مغفرت کریں نبی علیہ صاحب سلام فرماتے ہیں اس لیے میں اپنے رب کے آڈر پہ گھر سے باہر نکلا اور وہاں گیا وہاں پہ میں نے ان کے لیے دعا کی اس موقع پہ جناب عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ وسلم کئی فقول رہوں کہ جب اہل بقی کے لیے دعا کرنی ہو جب قبرستان والوں کے لیے دعا کرنی ہو تو کن الفاظ میں کہوں کون سے الفاظ میں کہوں قبرستان میں جاؤں تو کیا کہوں میرے بھائیوں یہ حدیث کا حصہ تو سے جناب ایسا پوچھ رہی لیجیے قبرستان میں کیا کرنا ہے کون سی دعائیں پڑھنی ہیں کون سی کلمات کہنی ہیں کئی فاکون رہوں تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ وہاں پہ جا کر تم نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے سورہ بکرا پڑھ کے بخشنی ہے چاروں کل پڑنے ہیں نہیں آپ کہتے ہیں کہ انگلی ہی تم یہ کہنا السلام علی اعلی الدیار مینل ملین اول مسلمین املا اول مستقرین وکن آپ نے کہا تم نے وہاں پہ جا کے یہ دعا پر لی ہے کہ ان گھروں میں رہنے والے مسلمانوں اور موموں کے اوپر سلامتی نازل ہو سلامتی کون نازل کرے گا اللہ ان کے لیے سلامتی کی دعا کی ہے کہ وہ سلامت رہیں محفوظ رہیں اللہ انہیں سلامت رکھے کس سے قبر کے عذاب سے قبر کے سانپوں سے قبر کے بچوں سے قبر کی تنگی سے قبر کی گرمی سے قبر کی ہر تکلیف سے اللہ انہیں محفوظ رکھے سلامت رکھے ان قبروں میں رہنے والے مسلمانوں اور مومروں پہ سلامتی نازل ہو اللہ رحم کرے ان کے اوپر جو قبرستان میں پہلے آ چکے ہیں اور ان کے اوپر بھی جو بعد میں آئیں گے اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہی ہیں میرے بھائیو یہ ہے قبرستان کی دعا جو چند مختلف الفاظ کے ساتھ بھی آتی ہے کہیں یہ بھی آتا ہے السلام علیکم احلدیار یہاں پہ آیا اسلام آلہ تو تھوڑے سے مختلف الفاظ کے ساتھ یہ دعا کئی کہانی اس میں آئی ہے کہیں بھی کسی بھی صحیح حدیث میں نبی علیت اسلام نے یہ نہیں کہا قبرستان میں جا کے سورہ یاسین پڑھو قبرستان میں جا کے سورہ بقرہ پڑھو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں پڑھو سورہ بقرہ کی آخری آئتیں پڑھو چاروں کل پڑو نہیں قبرستان تلاوت کی جگہ نہیں ہے قبرستان میں جا کے قبرواروں کے لیے دعا کرنی چاہیے اور قبرستان میں داخل ہو کے پہلے مجموعی طور پہ یہ دعا پڑھ گئی جو نبی علیہ سلاط اسلام نے جناب عائشہ کو بتائی ہے بلکہ ایک اور صحابی نے بھی جب آپ سے سوال کیا تھا کہ قبرستان میں جا کے میں کیا کہوں اس کو بھی جواب میں آپ نے ایسی بھی دعا بتائی تھی تو میرے بھائیوں آج کی اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ قبر والوں کی قبروں کی قبرستان کی زیارت کرتے رہنا چاہیے اور نبی علیہ السلاۃ وسلم اکثر و بیسر قبرستان کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے قبرستان میں جانے کا مقصد قبر والوں کے لیے سخوار کرنا ہے ان کے لیے اللہ سے معافی مانگنی ہے ان کے لیے دعا کرنی ہے قبر والوں سے مانگنا قبر والوں کو مشکل کشا سمجھنا حاضت روا سمجھنا میرے بھائی یہ توحید کے منافی عقیدہ ہے قرآن و حدیث کے منافی عقیدہ ہے قبرستان میں جا کر دعا کرتے ہوئے ہاتھ اٹھانے میں کوئی حد نہیں ہے اگر عام قبرستان ہو جہاں پہ شرک نہ ہوتا ہو لیکن وہ قبرستان وہ قبریں جو سنگے مرمر کی بنی ہوئی ہوں جہاں پہ چادریں چڑھتی ہوں جہاں قبر کی ٹہلوں کو ارکے گلاب سے دھویا جاتا ہو جہاں پہ پھول چڑھائے جاتے ہوں یہ قبریں نبی علیہ اصلاط اسلام کے طریقے کے مطابق نہیں ہیں ان کی ضاد کے لیے نہیں جانا چاہیے کیونکہ ایسی قبروں کو دیکھ کر موت یاد نہیں آئے گی بلکہ ایسی قبریں دیکھ کر انسان یہ سوچتا ہے کہ کتنے عجیب لوگ ہیں کہ غریبوں کو مسکینوں کو چادر پہنانے کے لیے تیار نہیں ہیں وہ غریب تو سردی میں مر رہے ہیں بھوک سے مر رہے ہیں نے کوئی بھی پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہاں پہ قبر کی ٹائلوں کو چادریں چڑھائی جا رہی ہیں کے گلاب سے دویا جا رہا ہے پھول چڑھائے جا رہے ہیں حالانکہ ان چیزوں کا میت کو کوئی فائدہ نہیں ہے میت کے اگر آمار اچھے ہیں نیک ہے تو وہ نیچے جنت میں ہے اوپر چادریں چڑھائی جائیں یا نہ چڑھائی جائیں کے گلاب سے دھویا جائے یا نہ دھویا جائے بخاری شیخ کی عید ہے کہ جناب عبد بن ابن رضی اللہ عنہ کے فوت ہوئے تو ان کی قبر پہ خیمہ گار دیا گیا یہ منظر جب ایک اور صحابی جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو لوگوں سے کہا یہ خیمہ اکھاڑ دو عبد الرحمان بن اوف کے سائے کے بارے میں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے انہیں سایہ دے گا ان کا عمل تو میرے بھائی اگر میت اچھی ہے تو وہ نیچے جنت میں ہے اور اگر امال برے ہیں شرک کرنے والا تھا بتے کرنے والا تھا فاسکو فادر تھا لوگوں کو یہ باور کراتا تھا کہ میں بیٹا دے سکتا ہوں میں رزت دے سکتا ہوں میں مشکل خشاہ ہوں میں حاجت روا ہوں ایسے عقائد کا مالک تھا تو پھر وہ جہنم کی آگ میں جڑ رہا ہے چاہے اوپر سے آپ محل بنا ڈالیں سنگے مرمر کی ٹائلیں لگا لیں صبح شام چود چڑھا لیں ارقے گلاب سے صبح و شام دوئیں اس کو نہ آپ کی تیلوں کی کا فائدہ ہے نہ آپ کی چاولوں کا فائدہ ہے نہ آپ کے ارکے گلاب کا فائدہ ہے نہ آپ کے پھولوں کا فائدہ ہے وہ نیچے جہنم کی آگ میں جل رہا ہے اس لیے میرے بھائیو قبر سنت کے مطابق بنائیں بکی قبرستان میں جا کر قبریں دیکھ لیں کہ دنیا کے سب سے بڑے ولیوں کی قبریں کیسی بنی ہوئی ہیں مٹی کی کچی کوئی چادر نہیں چڑی ہوئی کوئی ایسا اہتمام نہیں ہے جو شریعت کے خلاف ہو یہی وجہ ہے کہ جب مکہ مدینہ پہ آل سعود نے حکمرانی شروع کی تو اس زمانے کے انڈیا میں جس میں پاکستان بھی شامل تھا بڑا شور بپا ہوا کہ ان لوگوں نے قبروں کی توہین کی ہے شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ سے ایک وفد ملنے کے لیے آیا ہر مسلک کے علماء اس میں موجود تھے تو موجودہ حکمران کے والد شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ نے کہا تھا کسی ایک سیدی سے ثابت کر دو کہ قبر پوختا بنائی جائے میں اینٹوں کی نہیں سونے کی بنا دوں گا اور اگر ثابت نہ کر سکو تو یہ ایسے ہی رہیں گی جتنا بھی شو ڈال لو اللہ اس مرد مجاہد کو دلائے خیر دے جس نے ان قبروں کی حالت پھر وہ کر دی جو نبی علیہ صاحب اسلام کے زمانے میں تھی ورنہ کئی قبروں کے اوپر گمبل بنے ہوئے تھے مزار بنے ہوئے تھے انہوں نے ان قبروں کو ان کی اصلی حالت کی طرف اٹھا دیا تو میرے بھائیو آج ہمارے عزیزوں کی قبریں بھی ایسی بننی چاہیے جیسی اس قبرستان میں ہیں اور یہ درس کی تدابیر بتا چکا ہوں کہ اس عظیم قبرستان کو جلت کہنا درست نہیں ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا نام ہے بکی قبرستان یا بقی و جنت کہنا بہت بڑی جسالت ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے اللہ سے ڈرنا چاہیے اور یہ عقیدہ رکھنا کہ جو بھی یہاں پہ دفن ہو گیا وہ گنتی ہے یہ عقیدہ بھی غلط ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے ہاں ایک اچھا قبرستان ہے ایسا قبرستان ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ اصلاط اسلام کے بہت سے صحابہ کرام دفن ہیں تو ایسے قبرستان میں دفن ہوتے ہوئے دفن کرتے ہوئے اپنی عزیز کو دفن کرتے ہوئے انسان کو سکون محسوس ہوتا ہے لیکن یہ کہا جائے کہ جو یہاں دفن ہو گیا وہ جنتی ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے یہ اپنی طرف سے دعوے کیے جاتے ہیں بغیر دلیل کے کی کیے جاتے ہیں میرے بھائی ہو مدینہ امرورا میں جن مقامات کی زیارت کرنی چاہیے جن کی زیارت کرنا شریعت کے آئن مطابق ہے جن کی زیادہ کرنے سے ثواب ملے گا وہ چار پانچ مقامات ہیں اس سے زیادہ نہیں ہے نمبر ایک مسجد نبوی کہ یہ وہ عظیم مسجد ہے جس کے بارے میں نبی علیہ صاحب سلام نے فرمایا تھا بخاری شیف کی حدیث ہے کہ جو یہاں پہ ایک نماز پڑے گا اسے دیگر مسادت کی ہزار نمازوں سے زیادہ ثواب ملے گا دوسرا وہ مقام جس کی مدینہ میں زیادہ کرنی چاہیے مسجد قبا ہے ابن ماجا کی صحیح حدیث ہے نبی علیہ السلاط اسلام نے فرمایا جو اپنے گھر میں وضو کرے پھر مسجد قبا میں آ کے نماز پڑھے کوئی بھی نماز ہو اسے عمرے کی طرح کا ثواب ملے گا تیسری زیارت مدینہ ملورا میں نبی علیہ السلاط اسلام اور آپ کے دونوں ساتھیوں کی قبریں ہیں کی قبروں پہ آئے ادب الحرام سے سلام پڑھیں اس یقین کے ساتھ کہ آپ کا سلام فریسوں کے لیے نبی علیہ اسلاد اسلام تک پہنچتا ہے لیکن وہاں پہ کھڑے ہو کے آپ کو پکارنا نہیں ہے آپ سے بیٹا نہیں مانگنا آپ سے شفا نہیں مانگنی آپ سے رزق نہیں مانگنا اور آپ سے یہ بھی نہیں کہنا کہ ہمارے لیے دعا کر دیں کافی سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ سمتے ہیں کہ ہم توحید کے تو اوپر ہیں وہ نبی علیہ السلاط وسلام کو آپ کی قبر پہ آ کے بیٹے کے لیے تو نہیں پکارتے لیکن یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ سے بیٹا لے کر دیں آپ میرے لیے دعا کریں آپ امت کو بچائیں اللہ سے بات کریں اللہ کے ہاں سفارش کریں اللہ سے دعا کریں اور یہ بھی غلط ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے آپ کی قبر پہ آ کے آپ پہ ادب احترام و سلام پڑی لیکن آپ کو پکارنا چاہے دعا کے لیے ہو غلط ہے اور اس کی واد دلیل بخاری شریف کی وہ حدیث ہے جسے جناب ایشا رضی اللہ تلاوید کرتی ہیں کون وید کرتی ہیں میرے بھائیوں جناب ایشا فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلاط اسلام گھر میں داخل ہوئے میں نے کہا وارا سا میرا سر نبی علیہ السلاد اسلام نے کہا ایشا راہ کلو کان فاستغفر انہیل خلک وہ ادر اگر تمہیں کچھ ہو گیا یعنی کہ اگر تم فوت ہو گئی وہ انہیل اور میں ہوا زندہ آپ کیا کہہ رہے ہیں یا فرق کیا جی آپ کا اور میں ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے تھے کہ میں نے فوت ہونا ہے اسی لیے آپ کہہ رہے ہیں ایسا اگر تمہیں کچھ ہو گیا وہ انہائی اور میں ہوا زندہ تو تب میں تمہارے لیے دعائیں کروں گا اسرفار کروں گا اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر تم فوت ہوئی اور میں زندہ نہ ہوا تب میری طرف سے دعائیں نہیں ہوں گی مخاری شریف کی عدیز ہے الفاظ پر سن نہیں آپ کہہ رہے ہیں ایشا اگر تمہیں کچھ ہو گیا اور میں ہوا زندہ تب میں تمہارے لیے دعائیں کروں گا سرفار کروں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں کچھ ہوا اور میں فوت ہو چکا تو پھر تمہارے لیے دعائیں نہیں ہو سکیں گی یہ سفار نہیں ہو سکے گا تو نبی علیہ صاحب سلام فوت ہو چکے ہیں ہمارے کئی بھائی جو یہ سنتے ہیں کہ ہم توحید کے اوپر ہیں افسوس سے کہتا ہوں کہ آپ کی قبر پہ آ کے آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اے نبی علی الصلاۃ وسلام روزے قیامت ہماری شفاعت کیجیے گا میرے بھائی آپ کی شفاعت پر ہے روزے قیامت آپ شفاعت کریں گے لیکن شفاعت کے مالک آپ نہیں ہیں شفاعت کا مالک میرا اللہ ہے جن کے بارے میں اللہ چاہے گا ان کے بارے میں آپ شفاعت کر سکیں گے شفاعت میں مردی میرے رب کی چلنی ہے اس لیے شفاعت کے سلسلے میں رابطہ کس سے کرنا ہے اللہ سے نبی علیہ السلاط اسلام کی شفاعت کے سلسلے میں مردی نہیں چلے گی پھر آپ سے رابطہ کیوں کریں اور آپ فوت بھی ہو چکے ہیں تو رابطہ اس اللہ سے کرنا ہے جو زندہ ہے زندہ رہے گا جو موت و حیات کا مالک ہے جو شفاعت کا مالک ہے اسی لیے 24 نے اس بارے میں اللہ فرماتے ہیں شفات اے نبی علیہ السلاط وسلام آپ لوگوں کو بتا دیں کہ سارے کی ساری شفات کا مالک اللہ ہے ہر طرح کی شفات کا مالک کون ہے اللہ تو میرے بھائیوں جن کے بارے میں اللہ چاہے گا ان کے بارے میں اللہ کے نبی شفات کر سکیں گے جن کے بارے میں اللہ نہیں چاہے گا ان کے بارے میں شفات نہیں ہوگی اگر کوئی کرے گا تو قبول نہیں ہوگی شیف کی حدیث ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام و قیامت دیکھیں گے کہ ان کے والد کو جہنم کی آگ کی طرف لے جایا جا رہا ہے کس کے والد کو ابراہیم علیہ السلام نبی کے والد کو کہیں گے یا اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ ابراہیم تجھے روزے قیامت رسوا نہیں ہونے دوں گا یا اللہ اس سے بڑی کیا رسوائی ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے میرے باپ کو جہنم کی آگ میں پھینکا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام پہ مہربانی فرماتے ہوئے کہیں گے ابراہیم نیچے دیکھو ابراہیم نیچے دیکھیں گے اسی دوران ان کے باپ کو بجو کی شکل کا بنا کر جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا کیا ابراہیم علیہ السلام کی شفاط قبول ہوئی نبی علیہ السلاۃ اسلم اپنے چچا ابو طالب کے لیے دعائیں کرتے رہے شفاعت کرتے رہے اللہ نے شفاعت قبول نہیں کی بلکہ شفاعت کرنے سے روک دیا لو علیہ السلام کا بیٹا جب ڈوب رہا تھا بارہواں سپارہ سورہ حود. تو لو علیہ السلام نے شفاعت کی اللہ نے قبول نہیں کی بلکہ یہ بھی کہا کہ لو اگر آئندہ ایسی شفاعت کی تو تمہارا شمار جہلوں میں سے کر دیں گے لو علیہ السلام نے رب کے سامنے کوئی حکم نہیں رکھا اس میں بلکہ رب سے معافیاں مانگی کہ یا اللہ شفاعت کر بیٹھا وہ کام کر بیٹھا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے معاف کر دے تو خلاصہ کرام یہ ہے میرے بھائیوں کہ قبرستان میں جا کے کسی بھی قبر پہ جا کے قبر والے کے لیے دعا کرنی ہے قبر والے سے کچھ نہیں مانگنا نبی علیہ سلاد اسلام کے لیے کیا دعا کریں گے جی کئی لوگ کہتے ہیں آپ کو تو دعاؤں کی ضرورت ہی نہیں ہے کیوں نہیں پھر آپ کے لیے دعا کرنی ہے کہ نہیں کرنی کیا, کرنی؟ کیا کریں گے دعا اللہ مسلی محمد یہ دعا نہیں تو اور کیا ہے اے اللہ ہمارے نبی کی شان میں اضافہ فرما اے اللہ ہمارے نبی پہ رحمتی نہ تو فرما دعا کسے کس ہو رہی ہے کرنے والا کون ہے امتی کس کے لیے کر رہا ہے آپ کے نبی کے لیے کر رہا ہے اللہ مبارکار محمد اے اللہ ہمارے نبی پہ برکتے نادر فرما یہ بھی آپ کے لیے دعا ہے السلام علیکم نبی اے نبی علیہ السلام آپ پہ سلامتی نادر ہو کون نادر کرے گا اللہ یہ بھی آپ کے لیے دعا ہے تو نبی علیہ السلام اسلام کی قبر پہ آ کر آپ کے لیے دعائیں کرنی ہیں آپ سے کچھ نہیں مانگنا اور جب آپ کی قبر پہ آ کے آپ سے کچھ نہیں مانگنا تو آپ سے زیادہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی قبر پہ جا کے اسے پکارا جائے اور مانگا جائے جناب ابو بکر جناب عمر کے اوپر بھی ادب و احترام سے سلام پڑیں ان کے لیے بھی سلامتی کی دعا کریں رضی اللہ تعالی عنہما کتنی زارتی ہوں گئی تین چوتھے نمبر پہ بکی قبرستان کی زیارت جس کا آج تذکرہ کیا ہے اور پانچویں نمبر پہ شہادائے عہد کے قبرستان کی زیارت کس کی زیارت نبی علیہ السلاط اسلام وہاں پہ گئے شہدائے عہد کے قبرستان کی زیارت کے لیے گئے وہاں جا کر بھی آپ نے ان کے لیے دعا کی ہم بھی ان کے لیے دعا کریں گے ان سے کچھ نہیں مانگیں گے جناب حمزہ کے لیے دعا ہوگی بن العمیل کے لیے دعا ہوگی اب اللہ بن جاس کے لیے دعا ہوگی دیگر ستر شعدا کے لیے دعا ہوگی ان سے کچھ نہیں مانگا جائے گا اللہ تباط طرح سے دعا ہے کہ ہمیں مدینہ میں رہتے ہوئے ان تمام کاموں سے محفوظ رکھے جو شرک ہوتے ہیں یا بدت ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ توحید کے مطابق رہنے کی توفین